بابا انتر امام دا دجر شمباب او ثانی مقامات کے دا حدیث کی, کی اسماعیل تعلیم, دی تعلیم دی اخراج احمان تاقی احلوان غرب سے تناسب تناسب سابق اہتمام جو سر ذکر ادبا کر تعلیم خلاح تعلیم بلقی دے اہتمام دے کی ذکر کی جیواز مختص پنے گرام داخل فراندار بلکہ امام رب کا جانم نے خبر احاطہ مکی اعوذ بالامام النساء وتعلیمہ لنا کہ رب جان دے تام یہ احتمام و تعلیم النساء دے یہ مکلفین سنچ رجان مکلفین دی, دی دین تعلیم ضروری دے چاد حقوق کی ضروری دے کے تحزیز و سڑتا تعلیم بانی فلاح کا تحزیز ورقی امام کا تعلیم دلساو بانی امام رفقا شری دے اے دفار سے انتظام کی حا تعلیم, تعلیم, تعلیم او ہر امامدار نظام قبول مکار حکومت حکم تعلیم آگے بارے تعلیم کردہ زور لگے دنیا د بحائی امور داغی تعلیم اور دنیا تعلیم تعلیم تو خل کو جس سے دولت حکمت دولت انگریز بائیں لگے گی دلی بانے عوام دے پھلی سرکاری بلکہ جوڑیں اور نہ دے دي شہزاد الدین دوپارہ دا فب سکول اقرا یعنی اقرا اے بی سی ڈی دا نو سب اوی کی امام سکول یا سکول میرے دا سب رب کی بیا امام احمد اب دل امنا سبھا جانا مقامات کی او سرو درش کے او سرو درش کے او سرو شپاک درش کے او سرو ظلوی کے او دا جلد ثانی غسوا غویش کے غسوا یو کم آتیا کے او فا یو ضر یو کم لس آتیا کے دے وہ قامات اکیدازی کرکے اید ابداللہ ابن عباس ہمارا ہے مانا تمہتو ابن عباس قال آدھ ادوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا گئی یا جماعه اللہ نہیں سنتا الا صاوا جو ان الذنالوا و مستقل زنالوا مجلس تھا امرہن نبی صدقہ سے صاوا جملے دے معاذ پہ یودا تو امرہن نبی کو دیتا فصدقہ معنی مراد صدقہ نہ صدقہ نے دیا امر کو دیتا بس صدقات معنی بجارت المراد ثل قرۃن خادم کروش زلالہ ور دون بی وادی اغا ولو تی کی او برسجکم والخاتم وقت رسول الله وغول به وادرن شودی تاغان بلال الله کے بغڑا ہو خدری دانو گوت بلاو کلیو پای کے و خدری بعض نواجی ہارون را ج ہارون بن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات گڈیلا پر باریو ان سب سلامن دے سڑون جد کار او گت پہ بے احسادر دے بلال دنہوں کے مسئلہ زلانہ پہ کھل ملکی تصورف اولی شبید ازن دخاؤنے کنشک اولی کہ آپ مال لکھاؤنے کی داکم وعالی خاتم چھجی غلزولی دا جدیوی کو دخواندار ہوئی ظاہر دار چھجی دا جدیوی جی اور جدیو پہ ملکی چھوی جہار کا نزدیک رضا نے جو مشورہ کئی دا صرف من او استحبابلم موجودہ اذن موجود کو بلال میں صحیح تھا صرف اکال نے تنصیب ہو بس ما سمی قال ابن نبات قال تم ابن نبات اصل والى النبي صلى الله عليه وسلم ان لقب قال ذکر گئی برادی کی ترتیب و چار شادو قول و چار قول دا تو ہے قول عبد الله بن نبات نے بولی انہوں نے کہ تنسیذ کی ضرورت زیادہ کو بلا شک و وجرے دالی کر وہ خالص معنان ايوب علاقا